بہت <متحت> ہے <تصفيق> <تصفيق> اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا یونہ موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے یوںہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا یونہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا شایدا تو, بھی دل, یہ کہتا ہے کہ شاید تو بھی دل کی کیا بات کریں دل تو ہے ناداں جانا, کی جانا زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام کی ہے زندگی تیری اطا تھی سو تیرے نام کی ہے ہم نے محبت کے نشے یاد تو کر با با با اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر بے یہ بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا با با با اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا آخر آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں رگے مینا سلب اٹھی کہ رگے جاں جانا اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا آخر آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں رگیں مینا سے لگو ٹھیک ہے رگیں جان جانا مدتوں سے یہی عالم نہ تبقو نہ مدتوں سے یہی عالم نہ تبقو نہ ہو دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جان مدتوں سے یہی عالم نہ تبقو نہ ہو واہ دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا اب کی کچھ ایسی سجی محفل یار اب کی کچھ ایسی سجی محفل یاراں جانا. جانا سرب دانو ہے जाना سربریباں جانا ہر کوئی اپنی से آواز سے اٹھتا ہے ہر کوئی اپنی ہی سائے سے ہراساں جانا جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے شہر کا شہر ہوا داخل زندہ جانا جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے شہر کا شہر ہوا داخل زندہ جانا ہم بھی کیا سادہ تھے ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا ہم بھی کیا سادت ہے ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا غمے دوراں سے جدا ہے غمے جانا جانا ہم بھی کیا سعدت ہے ہم نے بھی غمے دورہ سے جدا ہے غمے جانا جانا ہم کی روٹی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے ہم کہ روٹی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجرا جانا ہم کے روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجراں جانا آیا تو سبھی خواب, خواب تھے ریزا ریزا جیسے اڑتے ہوئے اورا کے پریشان جانا واقع. اب کے تہجی وفا کا نہیں امکان جانا واقع. یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا. واقع. واقع. واقع.